میرا سوال یہ ہے کہ میرے خیال سے نماز کی قزا کی ادائیگی کا طریقہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اگر اس پر روشنی ڈال سکے تو مہربانی ہوگی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ یعنی ابھی کسی طرح سوال لے کر آئے ہیں اپنا سوال ابھی باقی ہے تو ٹی ایس بھائی جو بھی ہیں میرے بھائی اب سوال تو آپ نے بھی سن لیا جیسا سوال ہے میں ویسا ہی جواب دے سکتا ہوں کضا نمازوں کے بارے میں ہے یا کزا عمری کے بارے میں ہے کزا نمازیں تو ادا کرنی چاہیے ان کو پڑھنا چاہیے اور قضاء عمری ان مانوں میں کوئی نماز نہیں ہے کہ آپ چند مگے پڑھیں اور ساری کی ساری جو گاہ ہیں وہ ادا ہو جائے جتنی قزا ہے ان کو ادا کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آب آب نے لکھا ہے کہ جمع شریف جو رمضان شریف کا آخری جمعہ ہے اس میں بارہ نفر پڑ کے اللہ مجبور کے حضور بات کی جائے بڑی تالابی سے غفت سے میں نماز قزا کر بیٹھا نماز وہی وقت پر ادا کی گئی ابھی میں نے ان کو ادا کیا ہے تو اپنے محبوب کے صدے کمال میر بنی اور رحمت تماتے ہوئے میری ان نمازوں کو اپنی بارہ میں قبول فرما لے یہ اس کا طریقہ ہے وہ جو لوگوں میں کلائے عمری مشورہ کے آخری جمعی کے جی باہر رکھتے پڑھیں تو ساری ان کی کلا شدہ داؤ جنی وہ طریقہ غلط ہے اس کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت شریعت میں نہیں ہے جی رازس بھائی تشریف السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبراتہ